عقل والوں کا استغفار ابنا فوف لنا ذنوبنا بنا عنا سیاطینہ وتوفنا مع الابرار ترجمہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے قرآن مجید کی ان آیات میں پلیل الباب کا تذکرہ ہے عقل مند عقل والے روشن فکر روشن خیال سمجھدار دانشور اور ذہین لوگ کون ہیں قرآن مجید نے ان کی علامات بیان فرمائی ہیں سورہ آل عمران کے آخر میں ملاحظہ فرما لیں اور نقل والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اپنی برائیوں کے وبال سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو حسن خاتمہ یعنی ایمان پر موت نصیب ہو جائے اس لیے وہ دعا مانگتے ہیں ربنا فعف لنا ذنوبنا و عنا سید وتوفنا و توفنا